صدی سر عل عمران کی آیت نمبر 84 سے ہم نے درس کا آغاز کیا ہے اس سے پہلی جو آیت تھی آیت نمبر تراسی اس میں فرمایا گیا تھا کہ, کہ کیا یہ لوگ یعنی اہل کتاب اور دوسرے اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں کوئی اختیار سے اور کوئی بغیر اختیار کے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگر اہل کتاب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے طالب ہوں تو اے مسلمانوں اور اے میرے نبی آپ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ اعلان کر دیں کہ ہم تو اسی دین پر ہیں جو تمام انبیاء کا دین ہے کیونکہ ہم امت وسط ہیں اعتدال والی امت اور ایسی امت جو اس شاہراہ پر ہے جس پر سارے نبی تھے یہ امت اللہ کی کسی بھی ہدایت اور اللہ کے کسی بھی نبی کی تقزیب نہیں کرتی یہ امت سارے انبیاء کی وارث ہے اور جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ حقیقت میں سارے انبیاء کا وارث ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ اسلام تھا اللہ فرماتے ان ندین ان دلہ اسلام اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین قابل قبول نہیں امبیا کے نام علیہ السلام کے درمیان جزئیات میں اور فرو میں تو کچھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول میں اور کلیات میں انبیاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا دیکھیے جیسے ایک فرد کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے اور مراحل ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک قوم کی تعلیم و تربیت کے مراحل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ساری انسانیت کی تعلیم و تربیت کے مراحل ہیں اب ایک فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے الف بے سے کچھ آگے بڑھتا ہے تو پرائمری سکول تک پہنچتا ہے پھر وہ سیکنڈری سکول تک پہنچتا ہے پھر وہ کالج تک یونیورسٹی تک یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر لے تو گویا کہ اب اس کی تعلیم کے سارے مراحل ختم ہو گئے اب وہ دوسروں کو پڑھائے گا بجائے خود پڑھنے کے قوم کی بھی تعلیم و تربیت یوں ہی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے انسانیت کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی یوں ہی فرمایا انسانیت کا آغاز ہوا تفولیت سے بچپن سے اور بچپن میں انسانیت کو جن ہدایات کی ضرورت تھی وہ اللہ کی طرف سے اسے دے دی گئیں ایسا بھی ہوا کہ مختلف قوموں کی ضروریات اور مختلف قبیلوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مختلف ہدایات دی گئیں جکے بعد دیگرے نبی آتے رہے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی رہے ہر شہر میں الگ نبی ہر قبیلے میں الگ نبی جو ان کے مزاج کے مطابق ان کے ماحول کو دیکھ کر ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر ان کی تربیت کرتا تھا مثال کے طور پر یہودی قوم بڑی سرکش قوم تھی انتہائی نافرمان قوم کوئی ڈسیپلن کوئی نظم اس کے اندر نہیں تھا تو کے اندر یہودیوں کے لیے بڑے سخت احکام نازل کیے گئے ان کے اندر ڈسیپلن اور نظم پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ یہودی صرف ظاہر پر عمل کرنے والے رہ گئے شریعت کی روح اور شریعت کا مغذ وہ جاتا رہا اب اللہ پاک نے حضرت عیسی علیہ صلاحت اسلام کو بھیجا جنہوں نے انہیں متوجہ کیا شریعت کی روح کی طرف شریعت کے مغذ کی طرف کہ صرف ظاہر پر نہ جاؤ بلکہ روح کو بھی ملحوظ رکھو میں آپ کو ان کے طرز عمل اور ظاہر پسندی کے لیے ایک مثال دیتا ہوں اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم یوب الصب میں یعنی ہفتے کے دن میں صرف اللہ کی عبادت کیا کرو عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کیا کرو انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں اب ایک طرف تو اللہ منا فرماتے ہیں کہ تم ہفتے کے دن عبادت کے سوا کوئی دوسری مصروفیت نہ رکھو اور دوسری طرف معاشی نقصان ہو رہا ہے اتنا شکار آ گیا پکڑنے تو ہفتے بھر کے لیے کافی ہو جائے تو اب